كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكوا لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وخداعي إز وجل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 اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے وقالو ما لها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 آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو فل ادال انجن فل دلچی اڑید پون جزرآ لہم فی ہے نا شون خالی دین کال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 تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يغلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض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 اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کیا تم صبر کرو گے اور تمہارا پرور تو دیکھنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ یوم یوم اصح بل جنتی یوم ادن خیرومن کی جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے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 اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا المل کو نارل کی فیری نا سینا آپ کو خمارم خالین کو جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے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 وقوم نوح الرسل للناس آية عذاباً أليماً اور ہم نے موسا کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی جب تقزیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور لوہ کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَعَادًا وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ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 صبرنا عليها وسوف یعلمون حين یرون العذاب من اضل سبيلا ارأيت من اتخذ اله هواه افأنت تكون عليه وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا کال بل هم اضل سبيلا اور آد اور سمود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 وہی اللہ خل منشرم سجال ہوں سگوں ربو کا قدیم اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ایک کا پانی شیری ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحب نصب اور صاحب قرابت دامادی بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت ملولہ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 الرحمن فسأل بهی خبیرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طواما اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہد لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور اجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزک کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے اور دوزک ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بےجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم والذین لا یدعون مع اللہ الہن اخر ولا یقتلون نفسا التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك یلق اثاما یضاعف لہ العذاب یوم القیامه ويخلد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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولا كان يجزون الغرفة بما صبروا اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قالين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسو فيكون لزاما